السلام علیکم و اللہ و برکاتہ کیا میری آواز آ رہی ہے اللہ ہم پڑھ رہے تھے کل تقوا کے بارے میں تقوا کسے کہتے ہیں ان مقازا یقینا مستقیوں کے لیے کامیابی ہے تو تقوی کیسے کہتے ہیں اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبئی بن قائب رضی اللہ تعالیٰ کا آپس میں جو مقدمہ تھا وہ بھی آپ نے سن لیا ان للمتقین متقینہ مقادہ یقیناً متفقیوں کے لیے کامیابی ہے تقوع سے مراد کیا ہے کل کے سبق میں ہم نے پڑھا हैं کہتے ہیں جو اوپر شرک سے پرہیز کرتا ہو گناہوں سے بچتا ہو دنیا کی زندگی بہت احتیاط کے ساتھ گزارتا ہو سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہو یہ تقوا کا بخود تقوا کا خلاصہ دوبارس کروں کوفر شرق سے پرہیز گناہوں سے بچنا، دنیا کی زندگی کے ساتھ گزارنا اور سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا اور پھر حضرت عمر حضرت بے بن کاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تفسیر ابن کثیر میں مقالمہ ہے حضرت مدی اللہ تعالی نے جواب میں کہا ہوئے ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پوچھا تو جب ایسے راستے سے آپ ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ کیسے گزرتے ہیں ایسے راستے سے تو حضرت عمر اللہ تعالیٰ میں اپنے دامن کو سمیٹ سے گزرتا ہوں کہ کہیں میرے کپڑے کانٹوں میں نہ اجٹ جائیں تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا نگہ تقواہ کسی کیفیت کا نام تکواہ ہے کسی کیفیت کا نام दुनिया یعنی دنیا کی زندگی میں گنا سے برے کاموں سے बचना طرح بچنا سے بچتے ہوئے گزرتا ہے یہ تقوا جو ہے نا یہ ایمان کے ساتھ لازم ہے تقویٰ بھی نہیں ہوگا <تصفح> تقوا پیدا کرو اللہ سے ڈرو تو تقویٰ یہ ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے اللہ دینا فرض کیے گئے روز فرض کرنے کا کہ ایک کیا. توشا عطا فرمائیے جی مجھے کچھ نصیب کچھ توشا عطا فرمائیے جو سفر میں کام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا تو جائے بہ گری پائے ترمزی شریف کی اب مستقیوں کے لیے انعامات کا ذکر فرمائیں گے کہ یہ یہ انعامات مستقیوں کے لیے ہے باغات کو کہتے ہیں انگور کے گچھے انگور کے گچھے تو ہدایقہ ان متقیوں کے لیے باغات ہوں گے وہ آنابا انگوروں کے گچھے ہوں گے بات سمجھ میں آ رہی جیسے حدیقہ باغ کو کہتے ہیں اور ایسا باغ جس کے ارد گرد چار دیواری بھی ہو عام باغ کو عربی میں ریاض کہتے ہیں ریاض عام جو باغ ہو عام باغ لیکن جس کے ارد گرد چار دیواری ہو اس کو حدیقہ کہتے ہیں ٹھیک <تصف> <تصف> <تصف> ہے باغات یہ ہوں گے اترابا. اب آرام اور راحت اور سکون کے لیے کیا چیز ہوں گی ہوں جگہ قرآن حکیم میں آتا ہے زوجنا ہم بحوری نعین ایک دوسری جگہ ولم کے لیے پاکیزہ عورتیں ہوں گی جو ظاہر اور بن ہر لحاظ سے ہوں گی اور جنتیوں کے لیے اور دیہا کا دہا کا کہتے ہیں بہترین اور ان کے بہترین پیالے ہوں گے لا معاون وہی سنیں گے اس جنت کے اندر لوگ زعبا اور جھوٹی وہاں کوئی لف بات اور جھوٹی بات جنگتی نہیں سنیں گے ہر طرف سے خیر اور برکت کی بات ہوں گی سورہ واقعہ میں اللہ فرماتے اللہ قیلن سلاما سلاما جس طرف جائیں گے فرشتے سلام کریں گے ٹھیک ہے جی دوبارہ ترجمہ سنیے اس ساری عارت کا ان للمتقین مفازا یقینا متقیوں کے لئے کامیابی ہے حدائق و باغات اور انگور کے گچھے ہوں گے اور نوجوان ہم عمر عورتیں ہوں گی سندیہ کا اور بھرے ہوئے پیالے ہوں گے دیحاق کا کمن بھرے ہوئے گندگی, گند گندگی سے پاک بھرے ہوئے پیالے لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُمْ وَلَا كِزْزَابَ نہیں سنیں گے وہ جنت کے اندر کوئی بہودہ بات وَلَا كِزْزَابَ اور نہیں جھوٹ سنیں گے رب کا عقوان حسابہ یہ اللہ آپ کے رب کی طرف سے رب کا یہ بدلہ ہے آپ کے رب کی طرف سے عقوان کمانا دیا ہوا حسابہ حساب سے حساب سے حساب سے دیا ہوا بدلہ ہے تو گزشتہ اس سے آیات میں آپ نے پڑھا تھا ان مکانت القادہ جنت جہنم طاق میں ہے لطفاغین سرکشوں کے لیے وہاں پہ آپ نے گلف پڑھا تھا جزا اماقا وہاں پر بھی بدلے کا ذکر تھا جہنم والوں کے لیے یہ بدلے کا ذکر ہے متقیوں کے لیے جزا کا یہ بدلہ ہے آپ کے رب کی طرف سے حساب سے دیا ہوا بدلہ. اب آگے اللہ رب العزت کی نشانیاں دوبارہ آئیں گی وہ کر کے سبق میں انشاءاللہ ٹھیک ہے جی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو Selamat pagi, marafitu.